तो फिर बात करने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे ठीक है डिबेट यहाँ पे लोग कैसे हारते हैं आप लोगों को कैसे बातों में हरा देते हैं ये अभी यहां पर मुझे साबित हो रहा है क्योंकि आप किसी को बात नहीं करने देंगे तो वो बंदा जो है वो डिबेट जो है ना वो छोड़ के भाग जाएगा वो कब तक अपना दिमाग जो है वो खपाता रहेगा ठीक है।, है आप खाना भी खाते जा रहे हैं और साथ ही साथ जो है ना वो आप, अपनी मर्जी से आके आप जो है ना वो बातें भी करते जा रहे हैं आप तसली से खाना खा लें ٹھیک ہے حسن رضا صاحب ٹھیک ہے اور آپ ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے یہ جو علم غیب کا مسئلہ اٹھایا تھا اور اس کو جہاں سے ٹاپک جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو کے دوسری طرف آ گیا تھا ٹھیک ہے جی ہاں یہ آپ حسن رضا صاحب آپ نے جو ہے وہ ٹاپک کو ڈائیورٹ کیا تھا میں یہاں پہ بات کرنے آیا تھا غیر اللہ سے مدد کی سنی مسلم بھائی نے جو ہے وہ یہ جو ہے نا وہ کنڈیشن رکھی ہے کہ یہ صاحب جو ہیں یہ دو میرے سوالوں کا جواب دیں قرآن کی آیات کا ادروائز ان سے بات نہ کی جائے ٹھیک ہے اور سنی مسلم بھائی کی جو ہے وہ نالج جو ہے اس کی میں داد دیتا ہوں بہت سا نالج انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے ٹھیک ہے الحمدللہ لیکن قرآن اور حدیث قرآن اور حدیث سے زیادہ وہ ان عما کی بات کرتے ہیں جن کا آپس میں ہی اتفاق نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی قرآن کی تو وہ عالم کسی عالم سے ایسے انسان سے رابطہ کرے جو علم رکھتا ہے اب چار لوگ علم رکھتے ہیں چاروں اپنے اپنے زاویہ فکر سے کسی بات کو جی نہیں ایک اور جھوٹ نہیں ہے یہ میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں چاروں لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے انداز سے اپنے زاویہ فکر سے کسی بات کو کہیں گے تو میں کون سے کون سے صاحب علم کے پاس جاؤں گا جو چاروں کا مختلف انداز ہے چاروں کی مختلف فکا ہے چاروں کی مختلف سوچ ہے ٹھیک ہے <coughs> جی آپ لکھتے جائیں آپ جو لکھنا چاہ رہے ہیں لکھتے جائیں میں کنٹینیو کرتا ہوں ٹھیک ہے تو جہاں تک میں سمجھا ہوں یہ جو آپ کے عقائد کو تو ایک دفعہ کہیں پہ کلاس ہو رہی تھی تو ٹیچر کہہ رہا تھا کہ جناب ظلمت میں نے جو ہے وہ ککڑی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کسی نے کہا سر جی ظلمت میں نے جو ہے اندھیرا ہوتا ہے آپ ککڑی کیوں کہتے ہیں کہتا ہے جب ککڑی پر پھیلاتی ہے تو اس کے پروں کے نیچے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جاگیرد آگے سے کہتا ہے کہ ماسٹر جی اندھیرا تو کہتا ہے بالکل اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ظلمت میں نے तो आपने जितनी भी चीजें निकाली हुई हैं ठीक है वो इसी तरह निकली हुई है जैसे जुलबद मैंने कुकड़ी निकला होगा ठीक है अंधेरा साबित हो गया क्योंकि कुकड़ी के परों के नीचे अंधेरा होता है ठीक है अब बात ये है कि मैंने जो क्वेश्चन किए थे और मैंने रिक्वेस्ट की थी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जनाब मेरे ये दस सवाल यार या बात یا بات سنو بھابھی صاحب یا تم کتنے بڑے جھوٹے انسان ہو ہے قرآن پاک میں آیا جھوٹے پر اللہ کی لعنت قرآن پاک میں آیا جھوٹے پر اللہ کی لعنت تم کتنے بڑے جھوٹے ہو یار سنی مسلم بھائی نے قرآن مجید سے فرقان حمید سے کتنی آیات سنائیں تمہیں کتنی آیات سنائیں لیکن تم یہاں پر مائک پر آ کر شیاں کی طرح تبرا رہ کر رہے ہو تبرا غلط تو, رہ تو خط غلط بول دیا میں نے شیعوں کی طرح جو ہے اور خیر ہے ہے جھوٹے جب کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو جب ان کے نزدیک جو ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو وہ خود کی جھوٹ بول سکتے تو وہ وہ جو ہے جھوٹ نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے سچ کی تو ان سے کوئی امید ہی نہیں ہے ابھی سننی مسلم بھائی نے قرآن بھی سنایا حدیث بھی سنائی قرآن سے آئے تھے کورو کور کو سنائی صحیح بخاری کی حدیث شریف سنائی کتنی احدیث سنائی اور ان کا تو کہنا یہ ستر حدیث ہیں ان کے پاس ہیں اگر آپ کو شوق ہے نا تو آپ آ جاؤ اور آ کر آیت ٹو آیت بات کرو حدیث تو حدیث بات کرو یہ بیٹھ کے جنم تمہارا یہاں پر لیکچر سننے کے لیے نہیں بیٹھے اور, اور یہاں تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک ہو رہا ہے بھابھی صاحب تمہارے ساتھ یہاں بہت اچھا بہت طریقے سے بہت پیار محبت سے سلوک ہو رہا ہے جو تمہارا روم ہے نا بھابھیوں کا جس کا بیڑا غرب ہو گیا جس بھابھیوں کے روم کا اس روم میں تو سوائے تمہارا دریاب اور ٹاپ موب جو اور دوسرے جو وہ ہے نا وہ تو سوائے ماں بہن کی گالیاں دینے کے ان کو کچھ آتا ہی نہیں تھا ان بےغیرتوں کو وہ اتنے بڑے بےغیرت تھے کہ ان کو سوائے ماں بہن کی گالیاں دینے کے علاوہ اور اولیا اکرام کو گالیاں دینے کے علاوہ اہل بیار کو گالیاں دینے کے علاوہ ان کمینوں کو کچھ آتا ہی نہیں تھا تو ہم نے تمہیں ایک بھی گالی نہیں دی ابھی تو ہم نے تمہیں کچھ بھی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے تمہیں ایسا محسوس ہو کہ تمہاری توہین کی جا رہی ہے اور جو تمہارے وہاں لوگ ہیں نا وہ کتنے بڑے گستاخ ہیں ان کے اگر دیکھنی ہے نا گفتاخ تو جا کر جا کر اپنے ان روموں میں جاؤ وائس آف اما اور دوسرے روم میں اور وہاں جا کر دیکھو وہ تمہارے بھابھی لوگ کیا کیا گانیاں دیتے ہیں سمجھ رہا ہو تو بات یہ ہے تمہیں قرآن بھی سنایا جا رہا ہے تمہیں حدیث بھی سنائی جا رہی ہے جھوٹ نہ بولو اللہ کی لعنت ہوتی ہے جھوٹوں پہ ویسے تو بھابھیوں پر, وحابی پر تو بھابھیوں پر تو ویسے ہی اللہ کی ہے چلو کوئی بات نہیں وہ تم اپنا کام کر رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالی اپنا کام کر رہا ہے وہ بھیج رہا ہے تو آج جی مائک پہ. السلام علیکم رحمتہ اللہ میری آواز آ رہی ہے کیا میری آواز کیا آ رہی ہے دیکھیں یار پرسنل اٹیکس جو ہے نا وہ کسی بھی سائڈ سے کوئی بائی نہیں کرے دیکھیں ایک مطلب اچھی ڈیسینٹ مطلب وہ کریں اس میں جو ہے نا وہ صاحب بھی اوپر آتے ہیں تو وہ جی وہ کھکڑی کو لے کے آگے بیچ میں او بھائی آپ جب مائک کے اوپر آتے ہیں جب میں آتا ہوں میں ٹیکس پڑھتا ہوں آپ جب آتے ہیں اوپر آ کے ٹیکس مت پڑھیں اپنی بات کریں مائک چھوڑ دیں اب آ کے جناب وہ جی کھکڑی نہیں ہے آپ نے کتنا بڑا جھوٹ بولا کہ جی آئمہ میں اختلاف ہے آئمہ میں عقیدے کا اختلاف نہیں ہے اب آپ غلط باتیں جو ہے وہ آگے یہاں پہ آ کے کوٹ کرتے ہو یار آئما میں عقیدے کا جو ہے بالکل اختلاف نہیں ہے ان میں فک کا جو ہے وہ فک معاملات میں ان کی اپنی رائے ہے اس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہا جی میں کس کی بات مانوں سنی مسلم بھائی نے جو آپ کے سامنے حادیث پیش کی جب وہ آئمہ کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ حادیث فلاں امام نے اس کو صحیح کہا ہے فلاں نے اس کو جو ہے وہ صحیح کہا ہے یہ لوگ وہ ہے کہ کہ جو مطلب امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں وہ تابعین میں سے ہیں وہ کوئی جناب آج کل کے جو ہے وہ تیرہ سو سال کے مولوی نہیں ہے تو جب ان کی کوئی بات جو ہے وہ کوٹ کی جاتی ہے تو وہ بات ہمارے لیے حجت ہے میرے بھائی آپ سے ایک سوال کیا گیا آپ نے علم غیب کے اوپر بات کی آپ کو اتنے دلائل دیے آپ بالکل آپ نے اس کے اوپر بات ہی نہیں کی آپ نے پہلے آ کے کہا جب آپ پہلے روم میں آئے تھے آپ نے آ کے کہا بھا بھی کہنا آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں ہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں جی بھا بھی ٹھیک ہے جی بھا بھی جی, ہم جناب بھابھی ہیں ابھی آپ کیوں اپنے آپ کو مطلب بھا بھی کہہ رہے ہیں جبکہ خود آپ نے جب آپ روم میں آئے تھے آپ کا دعویٰ یہ تھا اپنے آپ کو صرف مسلم کہنا چاہیے وہ نہیں کہنا چاہیے سنی نہیں کہنا چاہیے ابھی آپ آ کے جو ہے وہ کہھا بھی ٹھیک ہے بھا بھی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو میرے بھائی اگر آپ اپنا یہ, یہ چہرہ دیکھیں نا اس کو کہتے ہیں تکیہ جب آپ آئے تھے نا روم میں آپ نے آ کے بڑی مطلب میٹھی میٹھی باتیں کی تھی اور ہمیں تو بھائی ہم تو مطلب جو ہے وہ ہمارا روز کا کام ہی ہے آپ جیسے لوگوں کے ساتھ دل کرنا تو آپ جب آئیں ٹیکس نہیں پڑھے آپ میں آتا ہوں میں ٹیکس نہیں پڑتا ٹھیک ہے آپ, آپ اوپر آئیں اور اپنی, اپنی بات کریں مائک چھوڑ دیں ڈیٹ سیٹ ادھر ادھر کی کہانیاں جو ہے نا وہ نہیں کریں جی اب آپ مجھے بولنے کا موقع دیں گے یا اعتراضات پہ اعتراضات ہی آتے رہیں گے میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی بہت شکریہ بہت شکریہ جناب عزت افزائی کا بہت شکریہ جی حسن رضا بھائی بہت مہربانی جناب آپ گالیاں نہیں دے رہے وہابیوں کے کمروں میں گالیاں دی جاتی ہیں ٹھیک ہے وہابیوں کے روم میں گالیاں دی جاتی ہیں وہ الگ بات ہے میرا ان سے جو وہ کوئی نہ میں کبھی ان کے روم میں گیا ہوں نہ میں نے کبھی کچھ دیکھا ہے ہاں یہاں پہ ایک چیز بالکل ٹھیک ہے آپ لوگ گالیاں نہیں دیتے لیکن یہ جو ہے وہ آپ جھوٹ بول رہے ہوں گے اور اللہ آپ پہ لانچ بھیج رہا ہوگا ٹھیک ہے آپ ذاتیات تک بھی آ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم برداشت کریں گے اس کو بالکل ٹھیک ہے برداشت کریں گے سر چیز یہ ہے کہ میں اگر کوئی بھی بات کر رہا ہوں تو وہ ادھر ادھر کی بات ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کوئی بھی مثال دیتے ہیں تو وہ بالکل ٹو دا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اب مجھے پانچ منٹ تک کوئی میرا جو ہے نا وہ مائک وہ گا اس کو برداشت کیجیے گا برداشت کا بھی حوصلہ رکھے ٹھیک ہے وہابیوں کو میں اب میں صحیح کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ واب غلط ہے میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو وہابی کہنا جو ہے یہ, یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے, ہے. اسلام کے مطابق نہیں ہے. ہے. اسلام میں ہمارا نام مسلمان رکھا گیا اب میں قرآن کی آپ کو آیات جب سنا چکا علم غیب کے مسئلے میں بھی ٹھیک ہے میں نے آپ کو قرآن کی آیات ود ریفرنس دے دی اب اس کے بعد فلاں اما اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں فلاں اب وہابیوں کے عالم کیا وہ عالم نہیں ہے کیا دیوبندیوں کے عالم عالم نہیں ہے ٹھیک ہے کیا اہل سنت کے عالم ہی صرف عالم ہے اب وہ کچھ اور رائے دے رہے ہیں اس آیت کے بارے میں وہ کچھ اور رائے دے رہے ہیں تو جو سیدھی سیدھی میری سمجھ میں آ رہی ہے میں اس پہ عمل کیوں نہ کروں میں نے پہلے اپنا عقیدہ آ کے یہاں پر بیان کیا تھا وہ یہ بیان کیا تھا وبرکاتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہے لیکن عطائی اگر آپ کا یہی عقیدہ ہے تو میرا اور آپ کا عقیدہ آپس میں ملتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اور کے پاس علم عطائی نہیں تھا عالم الغیب تھے جس طرح کا علم اللہ تعالی کے پاس ہے پھر آپ شرک کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر آپ میرے سے اتفاق کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم غیب تھا وہ اتا تھا تو بالکل ٹھیک ہے اب سنی مسلم بھائی نے ایک قرآن کی آئٹ کوڈ کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے اے نبی ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے یہاں سے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے اب جو نہیں جانتے تھے یہ کیا چیزیں میں تفسیر پڑھا تھا احمد رضا صاحب کی وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا اس, اس کے جو ہے ترجمے کے درمیان میں کہ ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا ایک چھوٹی بریکٹ شروع ہوئی उसमें लिखा इलम रैत ओशीदा अमूर छोटी ब्रैकेट बंद जो आप नहीं जानते थे तो मेरे भाई यहां से साफ साफ जाहिर होता है कि जो छोटी ब्रैकटे डाली जाती हैं तपासिर के अंदर या तर्जमे के अंदर ये बिगाड़ पैदा करती हैं दूसरी बात हमने आपको सब कुछ दिखा दिया जो आप नहीं जानते थे ठीक है हाँ तर्जमे में तो उन्होंने किया ना तर्जमे में तो ब्रैकटे डल गई ना ठीक है जिस तरह मैथमेटिक्स में ब्रैकटे होती इस तरह तर्जमे में भी आ गई ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے وہ کیا تھا وہ شریعت تھی وہ اسلام تھا وہ قرآن تھا وہ احادیث تھی وہ تمام زندگی گزارنے کے طریقے تھے جو امت کے لیے آپ کو بتا دیے گئے اور خود اپنی ذات کے لیے آپ کو بتا دیے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے نہیں جانتے تھے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سکھا دیا اس میں علم غیب پوشیدہ مور بریکٹوں میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا ٹھیک ہے وہ اطائی تھا یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ میرا عقیدہ ہے اور یہی یہ آپ کا عقیدہ ہے اس پہ بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے اگر آپ آرم الغیب کہتے ہیں کہ جس طرح کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس تھا تو آپ جو ہے نا وہ عشر کے مرتقب ہو رہے ہیں دوسرا یہ اپنے ذہن سے غلط سے نکال دیجئے کہ آپ نے مجھے علم غیب کے مسئلے میں ہرا دیا یا مجھے جو ہے نا وہ لاجواب کر دیا جنا میرے لیے دو آیات ہی کافی ہیں آپ کے ساری جو ہے باتوں کو رد کرنے کے لیے جو کافی ہیں میرے لیے اب کوئی امام اس کو کس طرح سمجھ رہے ہیں کوئی کس طرح سمجھ رہے ہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے دوسری بات میں نے جو ٹاپک ڈسکس کیا تھا جی السلام علیکم بھائی دیکھو بات سنو یہ جو آپ نے ابھی باتیں بتائی ہیں نا یہ میں پچھلے تین گھنٹے سے تمہارے منہ سے سن رہا ہوں پچھلے تین گھنٹے سے مسلسل یہ باتیں تمہارے منہ سے سن رہا ہوں کہ ہم اتائی علم غیب کو مانتے ہیں ہم اتائی علم غیب کو مانتے ہیں ارے میرے بھائی ایک طرف تم اتائی علم غیب کو مان بھی رہے ہو اور دوسری طرف تم وہ آیت قرآن پاک کی کوٹ کر رہے ہو جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہے ٹھیک ہے تو تم ہو کیا چیز بھائی تم کہتے ہو کہ میں عطائی علم غیب کو مانتا ہوں اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا تو یہ بتا دے بھائی ہم نے کب کہا کہ حضور کو اللہ کے بتائے علم غیب تھا یار اتنی تیرے اندر عقل نہیں ہے میرے بھائی وہ کہ اللہ کے رسول کو بغیر اللہ کے بتائے علم غیب تھا یہ ہمارا کب عقیدہ ہے اور ہم نے کب کہا کہ حضور اکرم صلی رسلم عالم الغب ہے ہم نے کب کہا سنی مسلم بھائی نے تجھے سب سے پہلے بھائی پوچھا تھا کہ اس का नाम बता दो जिसने جس نے جس سنی عالم کا نام بتا دو جس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہو جس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ حضور عالم الغیب ہیں टाइम کیوں ہمارا ٹائم है کر رہا ہے क्यों میرے بھائی کیوں ٹائم رہا ہے کیوں بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ایک طرف جو کہہ رہا ہے اتائی علم غیب تو کہہ رہے عطائی علم غیر کو مانتا ہوں دوسری طرف کہہ رہا ہے جی حضور کو کوئی علم غیب ہی نہیں تھا جتنے بھی قرآن شریف کی آیات تلاوت کی گئی جتنی بھی احادیث پیش کی گئی وہ ساری تمہارے نزدیک جو ہے محاذ اللہ ثما محاذ اللہ ان آیات کی اور ان احادیث کی کوئی حیثیت ہی نہیں صحیح بخاری ہر وہی کہتا ہے صحیح بخاری سے بتاؤ صحیح بخاری سے بتاؤ صحیح بخاری سے بتاؤ بخاری میں کہا لکھا ہے بخاری بتاؤ بخاری بخاری بخاری, بخاری اور جب بخاری کی حدیث سناؤ تو ان کو بخار چڑھ جاتا ہے ان کو بخار چڑھ جاتا ہے ابھی بخاری شریف کی حدیث, حدیث سنائی سنی مسلم بھائی نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائی پھر اثر پڑھائی مغرب پڑھائی عشا پڑھائی خدبہ دیتے گئے یہاں تک کہ قیامت تک کی ساری چیزیں بتا دیں یہاں تک بتا دیا جنت میں کون جنتی ہے کون, جنتی ہے, کون جانمی ہے اور کسے کہو گے گئے علم غیر یار وابیوں کی وہابیوں کو اگر عطا لایا جائے تو پھر وہاں بھی وابی نہ رہے سنی بن جائیں بات تو یہ ہے نا ساری اگر واگیوں کو عقل آ جائے تو وہی واگی گار ہیں بھائی سننی نہ بن جائے تو بات یہ ہے کہ اس بندے کو بندے کو قرآن بھی سنا دیا گیا جو ہے نا وہ میں نہ مانوں میں نہ مانوں میں نہ مانوں کیوں کہ جب دل پہ موہر لگ گئی ہے تو آپ کیسے مانے گا دل پہ جب موہر لگ گئی کیسے مانے گا یار اللہ کے بندے تجھے اتنی ساری اتنی ساری تے آیات سنائی گئی اتنی ساری احادیث بزرگان دین بڑے بڑے اکرام کے اقوال سنائے گئے وہ سارے بزرگ سارے اکافی سارے مشائق وہ تیری نظر میں جاہل ہیں اور وہابی عالم جو ہے ایک وہابی پندرہویں صدی کا چودہویں صدی کا وہابی عالم جو ہے وہ تمہارے نزدیک جو ہے وہ بڑا جناب علی قابل علم ہے وہ بڑا عالم ہے وہ بڑا فاضر ہے وہ بڑا جناب علی سمجھدار ہے امام اعظم ابو حنیفہ ربیع اللہ تعالی نو جو کہ تابئی ہیں تابئی انہوں نے صحابہ اکرام سے علم دین سیکھا صحابہ اکرام سے علم دین سیکھا ان کے بتائے ہوئے طریقے کو رکے تھے ان کو تو دیوار پہ دے مارو اور اس کے بعد آنے والا ابن تینیا جو ہے یا محمد بن عبد البہاب جو ہے جن لوگوں کے عقیدے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر کے مٹی میں مل گئے مردہ ہے ان کو زندہ نہ کہو اور وہ لوگ ابن تین محمد بن عبد جن کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ انور سب سے بڑا بت قدا ہے سب سے بڑا بت ہے وہ ابن تینیا وہ محمد بن عبد جن کے نزدیک جنہوں نے جن کے ماننے والوں نے جن کے چاہنے والوں نے جنت المعالا اور جنت البقیع کے سارے مزارات صحابہ کرام کو بلڈوز کر دیا وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوں کہ میری لاٹھی محمد سے بہتر ہے میں اپنی لاٹھی سے راستے سے پتھر ہٹاتا ہوں جانور کو بھگاتا ہوں اپنی لاٹھی سے سہارا لیتا ہوں لیکن محمد تو کچھ بھی نہیں کر سکتا محاذ اللہ سما معاذ اللہ ایسے گستاخوں کو تم عالم مانتے ہو ان کی پیروی کرتے ہو ان کی تقلید کرتے ہو تو تمہیں مبارک ایسے گستاخوں کی تقلید ہم تو جن کو جن کو پردہ فرمائے ایک ہزار سال ہو گئے جن بزرگان دین کو اور جن کا نام سن کر آج وہابی بھی مجبوراً رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں دیوبندی بھی مجبوراً رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں ان کے الحمدللہ ہم ماننے والے ہیں اور ان میں سے کسی کا عقیدہ بتاؤ بتاؤ کس عالم نے کہا کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا بتاؤ امام اعظم سے لے کر آج تک کے جتنے بھی علماء بڑے بڑے مشاہد گزرے بتاؤ کس نے کہا یہ سرکار آ رہی سلاۃ کو علم غیب حاصل نہیں تھا تو یہ بیکار کی فضول میں جو ہے نا وہ ادھر ادھر کے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر کے کوئی لیکچر دینے کی ضرورت نہیں یہ تمہاری جو گٹیا دلائل ہیں یہ پچھلے ہم دو گھنٹے سے سن رہے ودوان بھائی آپ آ مائک سے جی السلام علیکم کیا میری آواز آ رہی ہے جی دیکھیں آپ اللہ نے اوپر آ کے کہا کہ کیا بھابھی علماء نہیں ہیں میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو عقیدہ ہے وہ تو بھابیوں سے بھی نہیں مل رہا بھابھی عطائی علم کو بھی نہیں مانتے ٹھیک اب آپ جو ہیں یا تو کوئی آپ کو نیائی ہیں آپ ایک طرف کہتے ہیں جی میں حدیث کو جو ہے میں جس حدیث کو چاہوں جناب جو میرے ذہن میں نہ آئے میں اس کو ضعیف کہہ دیتا ہوں جو میری سمجھ میں نہ آئے وہ, وہ مطلب میرے لیے ضعیف ہے ٹھیک ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ میں عطائی علم کو مانتا ہوں بھابھی عطائی علم کو نہیں مانتے بھابھی عطائی علم کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں سرے سے ہے ہی نہیں عطائی بھی نہیں ہے تو آپ بتائیں کہ آپ کا عقیدہ جو ہے وہ, وہ, وہ پھر ہے کیا پھر آپ کون سے مطلب جو ہے وہ اس میں آپ امی کھڑے ہیں دوسرا آپ نے علماء کی بات کی ہم نے ابھی جب سے مطلب علم غائب کی بات ہو رہی ہے ہم نے کسی سنی عالم کو جو ایک سو سال میں مطلب پیدا ہوئے ہیں دو سال میں ہم نے ان کو کوٹ نہیں کیا ہم نے امام یہاں سنت کو کوٹ نہیں کیا ہم نے جو بھی بات کوٹ کی ہے صحابہ سے تابعین عین تبا تاب سے کوٹ کی ہے آپ پھر آتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ جی فلاں جو ہے وہ امام نے یہ کہا فلاں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ان عقائد میں تمام آئما کا اتفاق تھا اختلاف نہیں تھا ٹھیک آپ اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں تمام آئما امام احمد بن حنبل ہوں امام آزم ابو حنیفہ ہوں امام شافعی ہوں سب کا اتفاق تھا یہ, یہ بات ہم آپ کو اور میرے بھائی بات تو آپ کو تب کرنے دیں جب آپ کو جو ہے وہ کوئی آپ بات مطلب ٹھیک جو ہے وہ کریں آپ کے سامنے جب آئمہ کی بات کی جاتی ہے آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا جب صحابہ کی بات کی جاتی ہے آپ کہتے ہیں بھائی میں نہیں مانتا میں نے جناب ایک قرآن کی آیت پڑھی بھائی ہم نے قرآن کی آیت کو کیسے سمجھنا ہے جیسے صحابہ سمجھے جیسے تازہ سمجھے ہم آپ کے سامنے سلف و کی انڈرسٹینڈنگ آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ کہتے ہیں جی میں نہیں مانتا آپ نہ مانے آپ کیا ہیں آپ کیا کوئی نبی ہیں آپ نے کہا جی وہاں پر جو جن باتوں کا علم نہیں تھا وہ بتا دیا گیا اس سے مراد صرف شریعت ہے اور دین اسلام ہے کہاں پہ لکھا ہے آپ ہمیں بتائیں نا کون سے صحابی نے یہ کہا کون سے تابعی نے تبا تابعی نے کہا کہ یہاں سے مراد جو ہے وہ صرف اور صرف شریعت کے حکام ہیں اگر آپ جو ہے وہ آیت کا ظاہری مطلب لیتے ہیں تو وہاں پر تو یہ ہے کہ بھائی جو بھی معلوم نہیں تھا سب کچھ بتا دیا تو اب تو وہاں پر جو ہے وہ قید جو ہے وہ کسی چیز کی لگانا آپ کس طرح بھائی امین لگاتے ہیں آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ یہاں پر قید ہوگی اس میں علم غیب شامل نہیں ہے وہاں تو یہ کہ بھائی جو بھی معلوم جو ہے وہ, وہ مطلب معلوم نہیں تھا وہ سارا کچھ بتا دیا پھر اس کے بعد آپ نے کہا جی میں میرے لیے قرآن کی ایک آیت کا جب آپ کے پاس آپ کو قرآن کی اور آیات پیش کی جاتی ہے آپ جو ہے وہ ان کی طرف آتے نہیں آپ اس آیت کی طرف کیوں نہیں آتے کہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں آپ اس آیت کی طرف کیوں نہیں آتے کہ اللہ جو ہے وہ اپنے غیب پہ کسی کو مطلع نہیں کرتا لیکن اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہے ان کو اس پر مطلع جو ہے وہ کرتا ہے آپ آپ اس کی بات ہی نہیں کرتے آپ کے سامنے صحابہ کا کول رکھا صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت تک کی خبریں دے دی آپ کہہ رہے جی نہیں میں اس کو مانتا ہی نہیں اب نہ اب اس نہ ماننے کی کیا مطلب اس کا کیا حال ہے آپ مجھے بتائیں ہمارا عقیدہ صحابہ سے ملتا ہے آپ مانے یا نہ مانے بھائی آپ جو ہے وہ بات وہ کریں کہ جو آپ کے پاس جس کی دلیل ہو آپ یہ نہیں کہ میں نہیں سمجھتا آپ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے ہمیں یہ ہے کہ صحابہ کیا سمجھتے ہیں تابعین تابعین تبا کیا سمجھتے ہیں ڈیف سیٹ ہمیں کسی اپنے گاڑی کیا نہیں ہیں ہم نے کسی سنی عالم کو کوٹ کیا ہم تو امام آزم ابو حنیفہ کو کوٹ کر رہے ہیں ہم تو جناب امام شافعی کو کوٹ کر رہے ہیں ہم جناب شیخ الاسلام امام ابن حجر مکتی الفلانی کو کوٹ کر رہے ہیں آپ اپنا ذہن کیوں مطلب اس میں مطلب استعمال کریں جی میں نے تو جو ہے وہ آیت کو ایسے سمجھا اور بس میں نے سمجھ لیا بہرل آپ نے جو ہے وہ بحث برائے بحث کرنی ہے تو اس کا کوئی مطلب علاج نہیں ہے لیکن آپ کے سامنے جتنی بھی باتیں مطلب ہو رہی ہیں ہم جو ہے وہ سلف و سالحین سے آپ کو پیش کر رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں جیسے دین کو صحابہ تابعین تابعین سمجھے ویسے آپ تک ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں نی میں نہیں مانتا بھئی اب نہ مانو نہ ماننے والوں کے تو جناب جیلے میں جو ہیں وہ بری ہوئی ہیں وہ بھی نہیں مانتے ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہو جاؤ جرم نہیں کرو وہ پھر بھی کرتے ہیں کیا کریں وہ جناب بالکل کالو سلام کالو سلامہ جب امی جہنو سے ملو تو ان کو کہو کالو سلامہ تو جناب ہم آپ کو کالو سلامہ امین کہتے ہیں آپ کو, آپ کو یہ نہیں پتا کہ سلف صالحین کہتے کس کو ہیں اور آپ آ یہاں پہ علم غیب کے اوپر بحث کر رہے ہیں مطلب یہ ٹائم یہ بھی آنا تھا کہ جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جناب سلف صالحین کون ہیں اور کن کو بہترین لوگ کہا گیا وہ آ کے اللہ کے نبی کے علم کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں میرے بھائی اللہ کے نبی کے علم کے اوپر اعتراض کرنا منافقین کا کام تھا کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے دکے دے کے باہر پھنکوا دیا وہ بھی بالکل یہی کہتے تھے کہ اللہ کے نبی دیکھو جی قیامت تک کی باتیں بتا رہے ہیں اور ہمارے بارے میں جانتے ہی نہیں کہ ہم اندر سے کیا ہیں اللہ کے نبی ان کو پہچانتے تھے جانتے تھے لیکن اللہ کی جو ہے وہ مشیت اس میں تھی کہ آپ خاموش رہیں جب حکم آ گیا تو ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا ان کی مسجد کو مسمار کر دیا تو اللہ کے نبی کے علم کے اوپر اعتراض کرنا منافقین کا کام ہوتا ہے اس لیے میرے بھائی اپنے ایمان کی فکر کریں آپ آپ آپ کو چاہیے کہ آپ دین کو سیکھیں آپ کو تو پہلے چاہیے کہ آپ سلف صالحین کی ڈیفینیشن معلوم کریں اس کو معلوم کرنے کی بجائے آپ آ کے اللہ کے نبی کے علم کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں اللہ بلّا بھائی آپ کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے جو ہے وہ علم کے اوپر اعتراض کرنے والے کائنات میں اللہ نے سب سے زیادہ علم اپنے حبیب کو عطا فرمایا پھر قرآن میں ہر خوش کو تر کا بیان ہے یہ قرآن کہتا ہے یہ ہم نہیں کہتے اور وہی قرآن نبی کریم کے سینے میں ہے تو جس قرآن میں ہر خوش کو تر کا بیان ہے وہ قرآن میرے آقا صدی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ہے تو سرکار کو کسی خوش کو تر کا جو ہے وہ معلوم کس طرح نہیں ہے اب بتاؤ اپنا ذہن لے کے آتے ہو اپنا میں میرا ذہن یہ کہتا ہے بھائی جب اپنے ذہن سے بات کرو گے تو اسی لیے تو, تو جو ہے وہ قرآن کہتا ہے کہ اسی قرآن کو پڑھ کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اسی کو پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں جو ہدایت پاتے ہیں وہ, وہ, وہ قرآن کے میننگس کو ویسے سمجھتے ہیں جیسے سلف صالحین سمجھے اور جو گمراہ ہوتے ہیں وہ اپنی عقل سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میری عقل ایسے کہتی ہے یا میرا ملہ ویسے کہتا ہے جب صحابہ نے کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہر چیز کی خبر دے دی قیامت تک کی خبر دے دی ستہ کہ جہنمی جہنم میں چلے گئے جنتی جنت میں چلے گئے تو آج کا چودہ سال جو ہے وہ چودھویں صدی میں آنے والا ملہ کی کیا بے اوقات ہے ہم آپ کے سامنے صحابہ کا عقیدہ پیش کر رہے ہیں ہم آپ کے سامنے امام عالم ابو حنیفہ کے جن کے بارے میں حدیث بھی مطلب موجود ہے سرکار نے فرمایا ایک شخص فارس سے آئے گا اور اگر علم جو ہے وہ سوریا جو ہے وہ سوریا مطلب پر بھی ہوگا اس کو وہاں سے بھی حاصل عمل کر لے گا ایسے شخص کا عقیدہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کاب کوئی جناب کوئی ابن باد البانی نہیں تابعین آپ کہتے ہیں جی میں نہیں مانتا بھائی آپ کے آپ کے ماننے کو کون مطلب پوچھتا ہے اس کی اوقات کیا ہے ہمارے سامنے حسیت صحابہ تابعین تابعین کے ماننے کی آپ کی نہیں یا آپ کسی ملا کی نہیں یہ بات ہے بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطلب ہمیں ہدایت دے اور اس تعصب سے بچائے تعصب یہ ہے کہ جناب آپ غلط ہیں اور ہم ٹھیک ہیں بس وہ چلے گئے روم سے چلے گئے تو بہرحال مائک فری ہے یار سوانہ بھائی کے لیے جزاکموں اللہ السلام علیکم گڈ بھائی ناز شریف پلے کرنی ہے تو ہینڈ ٹیسٹ کر لیں ان شاء اللہ آپ کو بھرپور موقع دیا جائے گا ناز شریف پلے کرنے کا سوانا بھائی آپ کی باری آپ مائک پہ آ جائیں واہ جی واہ رضوان بھائی کیا بات ہے جی آج تو آپ نے جی دل خوش کر دیا یار اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کی شادی خانہ آبادی فرمائے اللہ تعالی آپ کو بارہ مدنی من منیاطا فرمائے اللہ تعالی آپ کو اور ہمارے کیا نام ہے ان کا ایس ایچ او بھائی دونوں کو جو ہے دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے اور ہمارے جتنے بھی بھائی اور بہنیں یہاں پر روم میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے دونوں جہانوں میں خوشیاں تا فرمائے سب کی پریشانیاں بیماریاں دکھ درد تکلیفیں سب دور فرمائے سب کو بیمار مدینہ بنائے سب کو آقاف صلی اللہ علیہ عشقا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنی حضا اور خوشنوبی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ تب کا ایمان سلامت رکھے اللہ ان وہابی نجدیوں کا بیڑا غرق فرمائے ان کا ستیہ ناد فرمائے ان کا ایسی کی تیسی فرمائے ان کو فرمائے ان کو کے گٹر میں غرق فرما ان کی اے سی کی تیسی کرتے اسے بدبخت ہیں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گفتاخیاں کرتے ہیں لامتی کہیں خبیز یعنی شیطان کی ناجائز اولاد ہیں سارے وہاں بھی کتنے بڑے گفتاخ ہیں سارے آ جائیں سونا بھائی اچھا نکالنے آ جائیں